وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عقرر کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر امان نہ لائیں جب تک عیسیٰ قربان کا حکم نہ لائے جس اگھائے تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو